ابود اللہ عمل شاہیطوان جسم اللہ حضمان المان آج جنوری انیس کی چوبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز صوبۂ انتظار ایک سو چوالیس आज से के रहा है 4 ओवर वन 4 4 पिछले इतवार को इलेक्शन की पाबंदियों की वजह से दर्श का नागा रहा तजबीरे याददाश्त के लिए हर कर्जन के बाद इनाफीन की चली आ रही थी پرانے کریم نے منافقین اور پسار کو یوں تو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے لیکن جیسا کہ ذرا آگے چل کے ہمارے سامنے بات آئے گی وہ منافقین کو کافرین سے بھی زیادہ بچ کر مخلوط قرار دیتا ہے کی طور سے جو دین ملا ہے وہ انفرادی چیز نہیں مذہب انفرادی ہوتا ہے راہ اور بندوں کے درمیان پرائیویٹ تعلق پوجا پاٹ جان جان, جان، پرست بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے اور اسے ہر فرد الگ الگ اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پہ کر سکتا ہے بلکہ اس میں جتنی زیادہ انفرادیت ہو تنہائی ہو قلت ہو علیحدگی ہو وہ اتنا ہی زیادہ سمجھتا ہے کہ خدا کا وہ کرو ہو گیا یدھ یہ ہندوؤں کے سادھو ہوں سنیاسی ونواسی ہوں عیسائیوں کے سینٹس ہوں مسلمانوں کے یہ صوفی اور اریال نہ ہوں یہ آبادیوں سے بھی دور ہیں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں آبادی میں رہتے ہیں تو خلوتوں میں رہتے ہیں کھجروں میں رہتے ہیں خانقاہوں میں رہتے ہیں زادیوں میں رہتے ہیں جو ہے جتنا زیادہ تنہا ہوتا چلا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ادار سے تعلق زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو نظر میں یہی شکل ہوتی ہے انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جیسا ذہن میں تصور کر لیا اس کے مطابق راستے اختیار کر لیے لیکن دین اجتماعی زندگی کا نام ہے وہاں تو چینی میں سواد یقین ہونا پڑتا ہے بس کلی سی یہ ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے کہ میرے بندوں میں ناخل ہو پھر جنت میں جا سکتا ہے یہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے اور اس اجتماعیت کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریے پر ایمان رکھیں اس تصور حیات پر یقین رکھیں یہ جنہیں جماعت ممین کہا جاتا ہے وہ دوسروں کے الگ ایک جماعت بنیں گی نظر میں تو یہ ہے کہ تمام امور جتنے بھی ہیں ان میں مشترک ہوتے ہیں کاتر نومن ہندو مسلمان سکھ عیسائی جسے سیکولر نظام کہتے ہیں کہ دنیاوی امور جو ہیں وہ تو ان سب سے مشترکہ طور پر یہ ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں انہیں طے کر سکتے ہیں اور اپنی پوجا پاٹ ایشور کی بھکتی پرسپش عبادت اس میں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں اسی کو سسلر نظام کہا جاتا ہے کہ دنیاوی امور کو ممن اور سافر کے امتیاز کے بغیر اکٹھے ہو کر باہمی مشورے سے صحیح انہیں یوں طے کر لیا جائے اور پرسنل معاملات شخصی معاملات میں ہر کو اجازت ہو کہ اپنے اپنے دین اور دھرم یعنی مذہب کے مطابق انہیں وہ فیصلہ کر لیا کریں لیکن جب دین آئے گا تو اس میں تو یہ ایک الگ منفرد جماعت بنے گی جو صرف انہی لوگوں پر مستمل ہوگی جو اس نظریا حیات پر یقین اور ایمان رکھیں کسی چیز تو آج کی اصطلاح میں دو قومی نظریہ کہتے ہیں پرانے کریم نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہم نے انسانوں کا پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت من کی ہوتی ہے دوسری کشار کی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں تو جب ہم کشفار کہتے ہیں تو کچھ اور غیر مسلم بھی اس لفظ کو کچھ ایسے ہیں جیسے گالی دے دی ہو تو یہ کوئی گالی کی بات نہیں ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کا ممبر اینڈ نان ممبر یہ بالکل وہ چیز ہے تو یہ ایک سوسائٹی ہے کچھ اس کے ممبرس ہوتے ہیں اور دوسرے نان ممبرس ہوتے ہیں اب ظاہر ہے कोई کوئی بھی سوسائٹی کوئی کوئی انگیمن کوئی استعمالیت بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ممبرز اینڈ نان ممبرس وہ دونوں ایک اچھے ہو جائیں اور آپ اس کو وہ سوسائٹی کہہ دیں تو چھوٹی سی چھوٹی سوسائٹی بھی آپ کو بنانی ہوتی ہے سکیے نان ممبر زیادہ ہی یہ ہو سکتے دین کی بنیادوں کے اوپر آئی ڈی بنتی کے افراد تھے اور رسول سلسلہ کے عزی چچا اور عزنی فرائش جتنے رشتے دار عزیز تھے وہ دوسری قوم کے افراد تھے قومیت کی تشکیل تب کی تھی بنیاد دین میں یہ دین نظریہ زندگی میں اشتراک پر اشتراک یہ چیز ہے جیسا میں نے کہا کہ دو قومی نظریہ اسے کہتے ہیں یہ جو تصور ہے پاکستان کا جب دیا ہوا یہ خالص اسلام اور دین کی بنیادوں پہ یہ تو تصور دیا تھا علامہ اقبال نے اس مطالبے کی بنیاد پہلی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہے کوئی غیر مسلم اس قوم میں شریک نہیں ہو سکتا یہ کسی دوسری قوم کے ممبر ہو نہیں سکتے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو الگ قوم بنتی ہے اگر انہوں نے مسلمان کی اصیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو ان کے لیے اپنی آزاد مدلق کا ہونا ضروری ہے اسلام ایک زندہ حقیقت بن نہیں سکتا کاغذ دے کے اس امت کو اس ملت کو یہ کامل اختیار و اقتدار نہ ہو کہ وہ سدھا کے احکام کو نافذ کر سکے یہ تھی بنیاد عادت پاکستان کے حصول کی یہ جو چیز ہے کہ یہ الگ منفرد قوم ہے غیر مسلموں کے ساتھ اس میں ثبوت کیا جائے گا انصاف کیا جائے گا عدل کیا جائے گا انہیں انسانوں کے حقوق جو ہے وہ دیے جائیں گے لیکن جو چیزیں اس قوم کے ساتھ مختص اور مخصوص ہیں ان میں وہ سلوک نہیں کیے جا سکتے اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے تو اس من میں جو اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر متشقل ہوتی ہے نان ممبر جو ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں قائم کئے جا سکتے رازدارانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے اسی لیے کہا کہ یا ندینہ امن لا تف کا اولیاء امین لیا امین یہاں منفی اور مسلمت دونوں چیزیں آ گئیں باہمی تعلقات جو ہے رفاقت کے دوستداری کے سرپرستی کے دم के کے ہم के کے یہ صرف اس جماعت کے के کے ساتھ ہوں گی جنہیں है। کہا ہے के साथ کے ساتھ یہ تعلقات نہیں قائم ہو سکے کہا کہ یہ ایسا کبھی तो کرو یہاں تو صرف اتنی سی چیزی ہی چیزیں کہی ہے اس سے پہلے تو بڑی ہی تفصیل سے اس کے متعلق چیزیں آ چکی سورہ علی عمران میں آپ دیکھ چکے ہیں درس میں وہ آیت آ چکی ہے تین بتا ایک سو سترہ تھری اوور ون سیونٹی سیون اس کے پہلے الفاظ دوہرا دوں تیار آنر نا تب تک دودھ بتانا تم مند نے کن اے جماعت نی اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازگار نہ بتا نہ بنا اپنے رازوں میں شریک نہ کر سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی نان ممبر جو ہے کوئی غیر مسلم آج کے شریک حکم ہوتا ہے شریک حکومت ہوتا ہے آج کے مملکت کے امور کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے اس سے تو کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہ سکتا چھپایا نہیں جا سکتا قرآن کا یہ حکم ہوئے جماعت کے سب کا خصوص بتانا تو بندو نے تمقبالہ یاد رکھو وہ جتنے ہی تمہارے اپنے کیوں نہ بنے وہ تمہاری تباہی میں تمہاری تقریب میں کوئی کمی نہیں کریں گے اور بات ٹھیک ہے آپ کو ایک زندگی کا نظریہ پسند ہے اس کے مقابلے میں وہ دوسرے جو ہیں آپ سے رتضاد نظریہ یہ حضاب کے قائل ہے اب دو متضاب کر سو وقدار جمع کر رہے ہیں آج کے دین کا تقاضا ان کے تقاضوں سے بالکل مختلف متضاب ہے اسی لیے قرآن نے لکھا ہے ودو نا جو چیز تمہارے بھی ادری تکلیف اور دائیں مصیبت ہوتی ہے اس سے وہ پوچھوں کی ملتے یہ بار ٹھیک ہے جب دو مسادات میں ٹکراؤ ہوگا تو ایک کے لیے جو چیز مساج کا باعث ہوگی دوسرے کے لیے تکلیف کا موجب ہوگی اس قسم کے متداد عناصر کو ملا کے قوم بنایا نہیں جا سکتا ان عناصر کو کے حکم کیا ہی نہیں جا سکتا ان کے بنیادی مقاصد بنا کے لا گئے متانگاہ الگ الگ ہے نسبدال حالات کے پاس جانا ہے ایک مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے دوسرا مذہب کی طرف جانا چاہتا ہے انہیں آپ جب جائیں اکٹھا اچھا کیسے کر دیں گے آگ برا چل باغ امین امین افنااہ की خریدی سدور होती है ان کی कभी یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو بے کے عالم میں ان کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جس سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے دشمن ہے لیکن جو کچھ تمہارے خلاف یہ دنوں میں چھپا کے رکھتے ہیں تمہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کچہی آئے گی اور یہی بنیاد تھی جیسا میں نے کہا اس نملکت کے حصول دو ہی چیزیں تھیں دو قومی نظریہ کہ مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر ہر غیر مسلم سے ایک الگ قوم ہے غیر مسلم اس قوم کا فرد ہو نہیں سکتا اور اس مملکت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں خدا کے قوانین کو ناصب کیا جائے مملکت کو حاصل کر لیں اور یہ دونوں چیزیں اس طرح سے نظر انداز ہوئی نصیحت مند کی تو اسلامی مملکت بنے گی وہ تو الفاظ بہرحال جلاتے چلے گئے یہ تیئی سال ہو گئے ہیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ جو دو دوسری چیز تھی یہاں پہنچنے کے بعد کہ جو مسلمان ان سے الگ کام ہے اس کا تو نام ہی ہے یہ جو اتنے بڑے بنی فرقیاں قانت دین کے انہوں نے اس تیئی سال میں کبھی یہ نہیں کیا آپ نے یہاں سے یہ رکھا یہ شرط ہے یہاں کی کہ غیر مسلم مسلم کا فرد نہیں ہو سکتا. جمہوریت لیے گر رہے ہیں سب مسلم اور غیر مسلم سارے اکٹھے ہو گئے بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ لیا تھا کہ وہ پچھلے الیکشن کے دوران کہ ہم ہندو ایک ہندو کو ترجیح دیں گے مسلم لیگ کے کسی ممبر کے مقابلے میں اسلامی محمد بنانے کے دعوےدار اور جو اس کے مدعی نہیں تھے بہرحال نام تو وہ بھی یہ لیتے تھے جتنے آپ کے یہاں پہ لوگ یہ آئین بنے ہیں کسی کے لیے بنیادی جی شرط نہیں تھی کہ یہاں قوم جو ہے پاکستان کے اندر وہ مسلمان کی ہے نان مسلم اس قوم کے اپرادھ نہیں ہیں یہ آپ کے مزومی میں جو آئے دن کفر کے فصلے لگتے رہتے ہیں حال تو ووائل بنتے رہتے ہیں ان کا کوئی عملی ہی نہیں اسلامی منلقت کے اندر یہ بات بڑی چیز ہوتی تھی اس کے معنی وہ یہ ہوتے تھے ایک تو یہ کہ یہ کسی مظہم اور بھی مٹی کا کام نہیں تھا کہ کسی کو مسلم اور کسی کو کافر قرار دے دے یہ تو منلقت کا کام تھا کہ کانسٹیٹیوشنل میں بتائے کہ کون اس کون کا فرد ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا بنیادی طور پر اور جو نہیں ہو سکتے ان کے معنی یہ تھے آج کی اس طلاح میں یا جنہیں یہ کہہ دیں کہ یہ نہیں رہا اس کا فرد constitutionally ٹیوشنلی آج کی اس سلاح کہیے کہ وہ ڈس فرینچائز ہو جاتا تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا وہ آپ کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا تھا وہ آپ کا ووٹر نہیں ہو سکتا تھا وہ آپ کے یہاں کی حکومت یہ کے امور میں شرکت نہیں کر سکتا تھا جو جس کو قسر کا فتوا لگا دے آپ یہ کہیں اس لیے کہ وہ مان میں بر ہو جاتا تھا خصر کے فتوے کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی سے اس کو کر دیتے ہیں لیکن یہاں تو کسی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات نہیں آئی کسی کی زبان پہ ہی یہ بات نہیں آئی تھا لال پہلی بنیاد اور دوسری بنیاد جو تھی اسلامی منبقت بنانے کی ابھی ابھی وہ بھی آیا ہے تو میں کروں گا یہاں بہرحال وہ کہا کہ یا آمنو <سلام> من بات اب تف کاثین اور نہیں یہ خالص آئیڈیالوجی کی بیسس پہ یہ جماعت بنتی ہے جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناچنا رہے آگے دیکھیے اس کے لیے تحبیب کتنی بڑی ہے اتر ہی دونوں ان تجر ہے انیک سلطان امینہ کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو ایسا کرو گے تو اس کے بعد پھر خدا کو تمہارے اوپر اپنا غضب اور عذاب نازل کرنے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی تنہا یہ ایک دلیل کافی ہو جائے گی کہ تم نے اپنے کے سوار دوسروں کو اپنا دوست رازدار شریف حکم شری کے مملک کر اپنے کام کا کر تسلیم کر لیا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی اور کیجیے من لیکن قرآن پہ آپ کا صرف رہ گیا لوگوں کی جان نکالنے کے لیے ذکر منافقین کا رہا تھا اور میں نے گزارش کیا تھا کہ اگر تو قرآن دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھتا ہے لیکن منافقین جو ہیں ان کو ان المنافقین صرف در کی اکثر ملن نہ یہ آتا ہے کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ بہرحال حال تو سار کو ہی ہوگا کچھ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر منافق ہوگا اور فرمائیے آج تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ہمیں یہ کہتا نہیں مومن کون ہوتا ہے تو منافق کو کیا پتا چل اور ابھی ابھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہاں مومن ہے کون قرآن نے کہا یہ تھا کہ بامن مَن سے منگ یق آمنہ بلنا ہے یا بل یونل آخر نماند می یہ تھی منافق کی ڈیفینیشن قرآن کی روح سے کہ وہ لوگ جب ان سے پنچیے کے ساتھ پہن لے ہوئے الحمد للہ مسلمان صاحب نہیں یہ ان لوگ کبھی اس سے انکار نہیں کریں گے کہ نہیں صاحب میں مسلمان نہیں ہوں سوچیے تو صحیح ہم نے سے کوئی بھی کبھی بھی یہ انکار کرتا ہے یہ کہتا کہ میں نہ مسلمان نہیں کیفیت یہ ہو چکی ہے وہ لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے سامنے جو تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں خدا کیا رسول کیا ایمان کیا چاہ رہے ہیں آپ فٹ بول ایمان چلے ایتھلیٹ ہیں دہائی ہے اور اتنا ہی نہیں مزاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا لیکن جب بھی محبت شماری کے رجسٹر والا آتا ہے مسلمانوں کے میں نام رکھتے ہیں کسی جگہ باہر ان سے پوچھ لیجیے کبھی نہیں کہیں گے کیا مسلمان نہیں منافی سے من ضرورت نہیں گئے تو پھر ویلاد اور دارت کے لیے تو بہت بڑے ترجیح کی ضرورت ہے معاشرہ میں ادر نگر مٹ کے کھڑے ہو کے بچارنا ہم تم میں سے نہیں ہے. اس کے لیے بہت ضرورت ہے کثیت ان کی یہ ہے میں ذرا آگے چل کے آرے میں یہ آیات جہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو ظاہر یہ کریں گے کہ وہ سدا پر ایمان رکھتے آگے اس نے بتایا ہے کہ پھر ٹیکس کیس کون سا ہے جہاں سے پتہ چلے کہ جو نہیں رکھتے ایمان یہاں تو مناسب کا ذکر ہو رہا ہے جہنم کے عذاب کے تشکری گہرانیوں میں سب سے بڑے امیک غاروں کے اندر ہر وقت مسلسل جہنم عام مثال کے مطابق کسی آسانی کے لیے بی ہونے کی شاید ایک کینڈیڈیٹ جو حقیقت بی اے ہے وہ آیا سلیکٹ ہو گیا وہ آ گیا اطمینان ہوگی ایک امیدوار دیے نہیں ہے اس نے کہا کہ میں دیے نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں لیے جا سکتے نہیں ملی چلا گیا معاملہ ختم ہے اس ملازمت کی جو وراحت وسعت ہے اس سے تو معروم ہوا دن میں کوئی تو نہیں رہی تو ایک امیدوار ہے وہ دیے نہیں ہے میں یقین ہوں آگے کیسا یہ ہے کہ میں بھی یہ ہوں سلیکٹ ہو جاتا ہے آپ سوچئے کہ ملازمت کے ملازمت سال ہی نہیں اس کے بعد ہی اس کی تحقیق کیا ہوگی راج ابو اور پن صحت نالے ام قرآن کا سہی پتا کھڑکا اور اس کی جان گئی تو پکڑا گیا پتا چل گیا میں بھی یہ نہیں ملازمت کی مراحت تو ملی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے مکان تو تھنو فامی بن چکے ہوئے ہیں اس میں لیکن ہر وقت یہ ڈر کہ ذرا پتہ چل گیا کسی کو تو پوچھے نہیں پھر کیا ہوگا مسلسل جہنم نار اللہ سبھی سب تل الحقید اللہ کی بھرپائی ہوئی آج جو دنوں کو لطیڑ لیا کرتی جہنم کا یہ ہے نا ڈر کے استعل میں نے کہا کہ کافرتی صرف है ہے وہ اس کو یہ مراد صرف حاصل نہیں ہوئی ایک دفعہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ نہیں لینی باہر نہیں ہے کچھ اور سوچ لے گا یہ جو نہیں تھا اور اس نے کہا کہ ہوں میں ساری زندگی کے کے اندر ذرا سوچیے کہ کس آزاد میں یہ قوم پکڑی ہوئی اپنی آزادی ہندو کو بھی ملی ہمیں بھی ملی اس نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا کہ مذہب تو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں فاصل بیدان ہوگا مذہب جاتی پرائیویٹ معاملہ ہے آ رہے تو آپ نے اپنا پرائیویٹ معاملہ کی آزادی ہوگی جس طرح سے جیتا ہے وہ کریں ہم اس میں دخل نہیں دیں گے لیکن امور مملکت کے اندر مغد مطلب تک کوئی دخل نہیں ہوگا دوسرے سال کانسٹیٹیوشن کا بھی بن گیا اور اس میں کے اوپر گروہ چلے جا رہے کوئی تٹیب بھی نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی دشواری نہیں کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں کوئی تاریخ نہیں کچھ نہیں یہاں 23 سال ہو گئے آپ کے ہاں آئین سازی مطلب کے مسئلے میں بھگوں میں پھنسی ہوئی کشتی کی طرح آپ کی عمر مطلب. ہے سب آگے قدم نہیں چل سکتے کیا ہوا یہ ہے منا بلّہ ہے یا بلاس یہ کیا کہ اسلامی مملکت بنے اور اس کے بعد دونوں کیٹیگری میں نظر پر نذب پروس طبقہ نظم طبقے کو ہمیشہ پوچھتا رہتا ہے کہ یہ نہیں اسلامی مملکت بننے دیتے چلیے ہم تسلیم کیے رہتے ہیں کہ یہ نہیں بننے دیتے ان کی طرف آ جائیے کہ جو اسلام کے مدعی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جہاں اسلامی مملکت بنا کے رہیں گے تئیس سال تک یہ کہتے چلے آئے کہ اسلامی مملکت یہ بنے گی اور اس میں ہم کتاب و سنمت کے مطابق عوامین ناسک کریں گے کچھ تو وہ تھے کہ جنہیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مغرب پروست تب کے میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہوتا چلا آ رہا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں ان میں بجت نہ ادا نہ الاؤ سے ایک روز چلی آ رہی ہے وہ دہرائے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی تھے بھی اس کا پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ مسلسل کیسے چلے جا رہے تھے یہ خواب اللہ دین اعمکہ دے رہے تھے خدا کو بھی جبات اللہ وین کو مسلمانوں کو بھی یہ بنے گا تھا جب بھی کبھی آدھا موقع آیا ٹپس کیس آیا بنانے کی بات آئی وہیں سے جل رہے کسی طرح سے نکل گئے مناسب کرتے اس کو ہے ہاں بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے نا نے آپ کو بتایا تھا کہ مون پہ آپ جو مادہ ہے اس کا یہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ ایک طرف سے دل بناتا ہے اور اس کے اندر جا کے اسی وقت دوسرا راستہ پہلے سے کود کے رکھ لیتا ہے کہ ادھر سے خطرہ ہوا کہیں تو گھر سے ادھر سے نکل گیا نافذ کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ داخل ہونے کے ساتھ یہ سوچ لے کہ باہر جانے کا راستہ کون کرے تو پہلا فیصلہ کر لیں انتظام کر لیں تو کوئی بات نہیں نکل جانا یہ جو مدعی بنے پھر رہے تھے نا ان چیزوں سے انہوں نے پہلے سے اتنا کتر نکلنے کا راستہ کیا اب جو وقت آیا ٹیسٹ کیس آیا کے ساتھ اب نئے آئین بننے والے ہیں اور اب تو کوئی چیز راستے کی نہیں ہے نہ کوئی ڈکٹر ہے نہ کوئی آنر ہے نہ کوئی اس قسم کے لوگ ہیں جمہوریت کی بنا پہ تم نے خود حکومت بنائی آؤ اب اسلامی قوانین بناؤ تو یہاں پہنچنے کے بعد اس کا اعتراض کرنا پڑا کہ چند صاحب کتاب و سنت کی بنیادوں پہ تو نہیں بن سکتا ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ تیئیس سال تک تو تم نے وہ دہائی دے رکھی تیزی نہیں بن تو نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا کتاب سیکسی راجار کی اتنا من تھا کہ دو غیر ہنسی لوگ ہیں نا اس کو سب نہیں کریں گے आपने कभी गौर किया क्या हो रहा है अलग ये यह। यहां बनने भी जाना चाहते इस वो इतनी है कि उसमें मत भी बाकी नहीं रहती तो कह रहा है मैं अपना कारोबार बंद करा आज आप गौर कीजिए क्या चीज हुई किसान कोई नहीं अक्सर क्या है हमसी उनकी है नहीं कि क्या हमसी राय कर ली जाएगी मनुना हमने दिनों ने यह बात कही और वहां हरसी उठकर होंगे तो माते वो उठकर हो हम भी इसको इस्लामी मानते नहीं है आज हमसे वो इस्लामी मनवा किस तरह से सकते हैं ये भी जानते थे नहीं मनवा सकते उनसे कहा कि फिर क्या बात है आप चाहते हैं आपकी सीट आ जाए उनकी सीटें जो कैसे मान सकते आप गौर कीजिए किस काम पर खड़ा किया हुआ है। अब ये तीसरा जो आइन आपके यहां जेर तश्किल है उसमें पहला इश्यू यह आना है ना? अब अगर कोई ये नाम आए तो सारे मुल्क में आग लगा लीजिए کہ ہم نے سب کو اسلامی بدلا ہے ہم نے اسے اسی چیز کے لیے حاصل کیا تھا ہم نے حاصل کیا تھا جو سب سے زیادہ وہ حاصل کر رہے تھے اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا ہم نے کہ اسلامی بنے بالکل ٹھیک ہے حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا اس لیے وہ چیز ہوئی ہے ادب اور اگر وہ اس سے رکھ لیں کیا رکھیں گے اس کے بعد غور کیجیے ری نے نا یہ کے اکثر کتنا نیا ہے ایک قدم آگے نکل سکتے چلنے ہی چاہے قرآن میں تو ایک ہی بات کہی تھی نا اور کافر میں جو فرق کیا تھا سوچیے گا من سے پورے آمن میں بلنا ہے ما ہوں اس میں تو ایک ہی تفصیص کی لائن پھینٹی کہ نا نم نام یا حم دنز اللہ کا ادائے تھا میں متاثر ہو سیدھی سی بات جو کتاب اللہ کے مطابق حکومت نہیں جان کرتے انہیں کافر جاتا ہے کتاب اللہ کا آخری نام دیجیے تو آپ دیکھیے آپ کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے تو قرآن نے تو ویفنیشن ہی ممکن کی ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق حکومت کام کرنے والے نہیں پھر کو چھوڑ کے دوسرا کچھ اس کے علاوہ کوئی اور کرنے والے جو ہیں تو وہ کیا اس طرف کوئی نہیں آئے گا آج بھی کیا کہ دیکھ لیجیے کبھی نہیں آنے دیں گے سوچیے تو صحیح کہ پھر اس ملک کا بنے گا کیا کہ نہیں جو ٹوبے محمد اللہ عبد الب الع آصر جو دعوی کرتا چلا جائے کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی اور اسلامی مملکت بنانے کے لیے جو خدا نے ایک بنیادی شرط قرار دیا اس سے انکار کرتا چلا جائے اور کہے نہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں کتاب اللہ قرآن نانزل اللہ گو کے انتخاب ہر وقت آپ دیکھ لیجیے میں یقین کہہ کر لے جائیں گی نہ ہوں گے میں انفرادی طور پہ تو میں نے عرب کیے کہ اپنی ایک چیز کو چھپا کے کچھ بن کے دوسری چیز دینے والا وہی جو نام گریجویٹ کا حاصل کر دی ملازمت کے سارے دوران میں کس دھیان سے گزرا اور اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیجیے گی ہماری مثال کہ دعوی اس کا ہے اور ہماری سے کوئی بھی اس کے اوپر آ یہ نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں پوچھتا ہوں کہ اس آیب کے معنی کس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ آپ کو نہیں ہے بنم نم یاح اللہ با ادائے نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوم دو کے رقص کی طرف تھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے اس مشکل کے اندر پر تھی. غالب کی الفاظ میں کہ ہے دلے پور حسر غالب کے غالب کلش میں کے بعد رحم کر اپنی تمنا پر کے کس مشکل میں سنت منا سے کما کے در تم اصل و نام تجہم نصیر اپنی یہ حالت اور یاد رکھو جو بھی کسی اپنے قہل عمل میں مخلص نہیں ہے تو دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا کیا بات کیا کی طرح خراب کے ٹکڑوں کو تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے کوئی وہ بھی اپنے مکاسوں کی خاطر ہے دوست کوئی نہیں ہوگا مددگار کوئی نہیں ہوگا ناصر کوئی نہیں ہو سکے گا تو میں لوگ ہے کہ لنہی لنہی لنہی ان کی بات ہے اتار کیا میں جیسے کافر کی نے بات لوٹا کے کہا بھی تھی جب کہا تھا وہ تو آئے دن آپ کیا یہاں بدلا کرتی تھی اصول سے اسے کہا تھا کہ جیسے پی ٹی کرو تو اس نے کہا تھا کہ کس کے ساتھ پی ٹی کروں کا تھا کہ جس سے آج ٹی کروں وہ کل کہاں اتبار میں کون ہو سکتے ہیں آپ نے سنی اجینا نمن چار ٹوکلوں میں بات کیا نوینا تابو پہلی چیز تو یہ اس دراہے سے جو غلط قدم قدم اٹھایا تھا تم نے وہاں لوٹ کے آؤ واپس کسی رڑ کے اوپر چلتے چلے جائے گا منزل سے ہر قدم سمے منزل سے دور لے جاتا جائے گا واپس جاؤ اس دراہے کے اوپر جہاں سے غلط قدم اٹھایا تھا سادہ. کہو کرو اس بات کو کمنام یا حکومت کا نام امز اللہ کا بلائے کا ہم یہی ہے بنیاد تاد آ گئے وہاں کیا اس دراہے کے واپس آنے سے منزل تک پہنچ جائے یہ کہہ کہ کے وہ چار گھنٹے کا سفر تھا چار گھنٹے تو ہم نے چل دیے بلکہ ہم نے تو آٹھ گھنٹے چل دیے باتوں کی تو آئے ہیں ایسا نہیں یہ تو تلاشی صرف ہوئی اس غلطی کی جو تم نے کی تھی بات اب یہاں سے شروع ہوئی واپس اب سے ہی فلم کی طرف قدم اٹھا قدم اٹھائے تو پھر اس نہیں تو سومی نینا بے بادل کتابیں لگا چاس چڑنی سے جو چیزیں اپنے مفید مطلب ہوں وہ لے لیا اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا وا تسے بندہ سے مضبوطی سے کھانے حدرت بس میں ہوں بندہ اپنی عاعت فرما پذیر نظام سلطنت نظام حقت اپنے دین کو خالی سے کے لیے کرو یہ کرو گے تو اس کا علاقہ مال نو میں پھر تم نوم کی جماعت میں شامل ہو سکے گی جب یہ ہوگا کب صوفہ یہ چلنا ہلو میں پھر تم دیکھو گے صوفہ کوئی لمبی تاریخ یہاں نہیں پڑے گی کہ آفد میں جا کے تمہیں کچھ ملے گا تم دیکھو گے اس کے بعد فورن کہ اس کا کتنا بڑا عظیم اجر ملتا ہے یہ جو کس آزاد میں تم مطلع ہو اور اس کے لیے پھر تمہیں یہ اقینا دی جاتی ہے نہیں گے شا اللہ کو نہیں دے گے شاپ کہ اللہ جسے چاہتا ہے آزاد دیتا ہے جسے چاہتا ہے مظرط کر دیتا پھر یہ بات ہوتا ہیں کہ سب یہ تو کی شان ہے جسے چاہے عذاب دے دے جسے چاہے مغفرت کر دے تو بغا آپ کو وہ بھی دے تھا بگوایاں ہر دہ ہمارے ہر دہ اوگنہ مشتبل طور پر الگی طور پر سفر باشند یہاں پہنچنے کے بعد یہ چیز کرم اگر زندہ اور عذاب کے اندر ہے تو اس میں کسی کا دس نہیں دے یہ تو یہ لوجے میں نہیں شاء اللہ کو نہیں شاید اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دے تو کہتا ہے ماں جیسا اللہ ہے اگر تم اس طرح سے ایماندار اور صدر دام نہ کرو اخبار کی میں نے تمہیں آزاد دے کے کیا کرنا ہے ہاں ہاں ہم نے تمہیں آزاد دے کے کیا کرنا ہے سائکالوجی میں ایک مسکراتی کیفیت ہوتی ہے فیڈ مجھ اسے کہتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونا یہ جی جتنے مستدید چنگیز اور ہلاکی اور یہ اس قسم کی نقصتیں تاریخوں میں ملتی ہیں نا ان کے متعلق ان کا انالیس یہ ہے کہ وہ تک. تو اب یہ سدست نفسیاتی تفریح دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہونے کی اور قوت کو اختیار حاصل ہو گیا چل رہی ہے کا تو پھر تو آپ سمجھ دیجیے نا کہ وہ کیا کچھ کریں گے وہ جو پہلے بادشاہوں سے باتیں سنتی ہیں نا کہ کسی کے خلاف بھی ہو تو ٹھیک ہے تو اس کو قتل کرا دیجیے وہ قتل نہیں کراتے تھے جس جس آزاد سے اس کو قتل کراتے تھے ہم جو کنویں میں ڈالے ہوئے ہیں بڑے بڑے چوہے وہاں چھوڑے ہوئے ہیں بچو اور سانپ چھوڑے ہوئے, ہوئے ہیں بھوک سے مار رہے ہیں چیخ رہے ہیں ہاتھوں کے بار پلے ان کو ہروایا جا رہا ہے کھالے جا رہی ان کو ہوا ہے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو اپنا تخت اس جگہ بچواتے تھے جہاں ارد گرد اندر کنویں کے اندر دشمنوں کو گانا ہوتا تھا اور ان کی سفیاں اور آگوں کی آوازیں آتی تھی جس دن کم ہو جاتی تھی اس دن رسم ہوتے تھے داروگے سے کہ یہ کیا ہوا آج آوازیں کم آ رہی ہیں نئے تازے دادوں اس کے اندر اس قسم کے, کے لوگ یہ ایک ذہنیت ہو جاتی اب سوچیے کہ یہ ہو زنیت تو میں تو اذاتی اور سنجیدتا کی رہتا ہوں کہ قبت یہ ہو ہوبوت ہو خدا کی اور مہاجندہ مہاجندہ ہو وہ کالی دیوی آپ کو پتا کہ ہندو کے یہاں کالی دیوی ہوتی ہے اس کے گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کے ہار ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے سیٹسٹک مینٹالٹی ان کی نفسیات میں یہ حقیقت تھی کہ ان کے ون کا ہندو نیچے ون ہن کے ہندو کو دبا کے گلا گھوم کے خوش ہوتا تھا ان کا خدا جو تھا کالی دیوی ہوتا تھا کالی بھائی ہوتا تھا کبھی یہاں پہ اب ہے نہیں پتا نہیں انڈیا نے آپ نے دیکھا ہوگا صرف رنگ اس کی بڑی زبان نکلی بھیا ڈائن جیسی شکل اس کے چار پانچ ہاتھ ہوتے تھے میں دیکھ رہا ہوں احباب کو جنہوں نے شملہ جی کی کایباٹ کی حاضر سے ہو گئے گولیوں کی شکل ہوتی تھی اور گلے گئے انسانوں کی کھوپڑیوں کا ہاتھ جہاں وہ انسان کی لاش کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں ان کو اس کو چبویا ہوا ان کے کبارے چھوٹ رہے ہیں دیوی یا دیوتا خوش ہو رہے ہیں میں نے ارد کیا ہے کہ یہ ہو نفسیاتی نہمیت کسی کو نمپیرے کسی کی اور کنویں تو رشتے دار ہو لیکن یہ خدا کا تصور ماں یا فال اللہ آزاد تم ان شاء کر تم اگر ان چیزوں کی قدردانی کرو جو ہم نے تم سے کہی ہے ہم نے تمہیں اذا بولے پاریاں کیا بڑی عجیب تھی یہ ہے وہ خدا ماں یا فال اللہ آزادی کتنا حسین انداز ہے تم سوچو تو, سوٹے تو تک گرد سنچا ہم نے کرنا مرے تو مارے کیا مرحلہ مر رہا ہے اس کو گھر مارا تو کیا مارا था ابھی بحباد قرآن جو کہتا چھوٹے چھوٹے بیچارے بچے واقعی مگر مار کے ہم نے کیا کرنا ہے انساگر امن تمہیں مارے حضاد کو ایمان ڈال بھرپور کوشش اس کے لیے کرو مکان اب نہ ہو شاہرن ہری ماں تم شکر گزار بنے بھائی شاہکر بنے گے تم کیا بات؟ اب آگے بات آئی مناظین کا ذکر آ رہا تھا ان میں سے کہا تھا کہ اگر یہ اپنی رویس چھوڑ یہ کچھ اختیار کرنے تو پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کے بعد ان کا جو پاس ہے اس کے میں پبلک تشریح کرتے تھے یہ, یہ تھا ایسا کیا کرتا تھا دن. یہ کچھ سیل بھی کر دیے یہ بنے ہوئے تھے لال یہ بول رہے ہیں جی ہر ہم کتن اس بات کو پسند نہیں کرتے ان چیزوں کا کرتے تھے فرق اور کے متعلق نہیں خود معاشرے کے متعلق بھی یہ چیز انفرادی طور پر کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جس چیز کو ناپسند کرنی چاہے اس کے متعلق بھی منسوخ شروع کر دے بن شروع کر دے پسند نہیں یہ ٹھیک ہے ان بار من جس ظلم جس پہ ظلم ہوا ہے وہ ظلم کی فریاد کر سکتا ہے لیکن اس پہ اگر ظلم نہیں ہوا تو اس بار بھی اسے ناپسند ہے یہ لاگ غلط ہے کہ دوسروں کے خلاف تم ان کی تشریح کرتی تھے اور معاشرے کے اندر تو پرانے ترین نے ہاتھ کی تدابیر اختیار کرنے کو کہا ہے کسی صورت میں ذرا پہلے اور اوور کھیتی سے کہا کہ وہ ازار جائے امر ام نے ابل خوف سے عزائن ان کی کیفیت یہ ہے معاشرے میں ستنا پرداز جن کا مقصد اور منصد یہ رہ جاتا ہے کہ کسی طرح خلفشار پیدا کرتے چلے جائے انتشار پیدا کرتے چلے جائے سزا برتاؤ کرنے دیں سکون سے نہ کسی کو بیٹھنے دیں چین سے کسی کو نہ بیٹھنے دیں معاشرے میں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہی کوئی بات کو ہی کسی طرح سے یہ پہنچی اور یہ انہوں نے بھی آجن شروع کرا آگے کیا ہے کہ ون کے, کے پور اس دبا کے بینڈ ہو سکتا ہے لیکن واقعی وہ بات صحیح ہو اس کے نتائج واقف بڑے ہی نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے بلور ادو رسول امر میں ہل نظیم جستم تھی کرو یہ کہ اگر ایسی کوئی بات آئے تو جو ارداد اختیار و اقتدار ہیں ذمہ دار جو لوگ ہیں تم تک جا کے کرو ताकि वो तकनीक कर ले फिर किसी को ही नतीजे पे पहुंचे उसके मुताबिक मुनासिब इकदाम करें कार ये पहुंचा होना चाहिए और यहाँ तो ये तहसीत हो गई है पहले तो वो था ना कि एक पर दिन अदारा बढ़ाने गए नी को पर देखा तो कहा उदार होती है ना फिर उनको झुंड के झुंड तो उसकी ये बनाते हैं لڑا چیز ہوتی ہے اس اتنے درا ابھارتی ہیں ہم اس میں کام پہ پہنچے ہیں بس کاروبی ہی نہیں ہو رہا تو بارہ برنڈی نہیں ہوں اکالیہ آپ نے تناسا یہ دیکھا تو بنا رہا اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا پسم اتنی بلند ہے کہ حضور کی تعظیم تقریم احترام اس کے لیے تو اس سے زیادہ اور کیا کوئی کہے گا کہ بار بار شبہ بزرگ دری اس کا ہو ہے روز کی ذاتی اثرت میں کسی قسم کی رحانت ختاخی جو ہے کبھی میں دن برداشت نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی تو خدا کا حکم ہے کہ کوئی ایسی چیز آئے اس کے متعلق جو دنوں میں برباد ہے ان پر جب چاہیے وہ راست تحقیق کریں وہ پھر اطلامات کریں جو کچھ کرنا ہے اور اگر تصدیق ہی ہو جائے کہ وہ جس کو پیچھے وہ لوڑے چیز کے اٹھیں گے تقریبات کی یہ دیے توڑ پھوڑ آگ لگاؤ یہ کرو وہ کرو <coughs> معاشرہ میں کبھی امن نہیں کر سکتا سب کا اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہ کے اخبار میں جو نکلے آپ اخبار میں और यह सारा कुछ होने के बाद तो कल के अखबार में जो निकले आप अखबार में पड़ा होगा क्योंकि बाद जिसके मुतल वो सारी फुल की जो उन्होंने कहा चार सौ साल हुए तुर्की में एक सौ उसने लिखी थी वो उसी जमाने में मार भी गया और यहां जो तो वो मुतम कोई था इंडियन नेशनल है था ब्रिटिश नेशनल आया कगड़े सौता साल میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی ذاتی اخبت سے متعلق صحیح سے دوسرے کا کلمہ سنیں تو ہمارے سننے میں دل طرف کے لیے اٹھائے یقین لیکن دل کی طرف کے لیے نہیں کہ ہم خجر خود ہاتھ میں لیں قرآن میں کہتا ہے کہ جب کبھی ایسی بات ہو جن میں بات آباد تک پہنچائیے وہ بھی تو وہی ہیں جن کو قیمت میں وہی دل ہے کہ وہ اس بات پہ ہم سے بھی زیادہ تر اٹھے جائیں لیکن مجھ جو کیا جائے گا معاشرے کا نظام نہیں بگڑے گا اور جون اس سے جو کیا جائے گا معاشرے کا نظام نہیں بگڑے گا اور جو رکدام کیا جائے گا, گا, گا انفیکٹ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اپنا تباہ ہو جاتا ہے تو اصل مقصد جو ہے وہ اس کے بعد ختم نہیں پرانے کریم نے تم نے یہ تنقید کی ہے مانگ دوسری جگہ ہے فورٹی نائن اوور سکس کیا یہ جب بھی دوا تو کوئی خبر نہ آئے تمہارے پاس یوں ہی اس کے پیچھے نہ لگ جا چھانبین کرو اس کی عام تو تم ست بہو ادا ماں تال تم ایسا نہیں ہو ٹرین کے تم یوں ہی اٹھتے میں یہ بسا دیں گے یہ شروع کر دو اپنی زبانیاں کر دو اور پھر اس کے بعد اب سوچو کہ یہ کیا کر دیا اسی ذہن قرآن نے یہ کہا کہ لال مانا یہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ جو چیز تمہیں نا پسند ہو نہ گزرے روز فوڑ کی تشریح شروع کر دو دعائی دینی شروع کر دو ڈیمانسٹریشن شروع کر دو تباد برپا کر دو کرتے ہیں جس سے ظلم ہوئے ہیں وہ اپنے ظلم کی فریاد کرے اور اگر اس قسم کی کوئی خبر پہنچی ہے تو ذمہ دار ارباب تک پہنچائیے ان کو کام ہے کہ وہ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے سمجھ مکان اللہ ہے وہ سمیع علیم یہ جو اللہ ہے جو اس کے نام پہ حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لیے فرائض ہو جاتے وہ سمیع و علیم ہوتی ہے اس کے پاس بہت سے ذرائع ہوتی ہیں صحیح بات صحیح تحق پہنچنے کے لیے پورے پوچھ نے اس بات کی تحریک باقی رہیے کہ کسی کے مطلب اچھی بات جو ہے ٹھیک ہے میں ان کو خیر ہے موت تر ہو ٹھیک اس کا تم چرچا بھی کر سکتے ہو اس کو تم میسج لینا دے سکتے ہو نہ تو ٹھیک ہے لیکن جو چیز معاشرے میں فساد کر مجھے بنتی ہے تو اس کا تم چرچا نہیں کر سکتے اور تم اور ٹافو انسو یہ بھی چیز ہے کہ جو چیز تمہارے خلاف کبھی کی برائی ہوئی ہے اسے درد کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہودیرہ کیا بات ہے یاد رکھو خدا نے دونوں چیزیں موجود ہے قبیر بھی ہے کہ وہ اس کے لیے قانون بھی بنا رکھا ہے اس میں بھی جھگڑا سا کرتا ہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر وہ یوں ہی آگے بڑھ جاتا ہے عجیب بڑھ جائیے آپ کے اوپر ہم معافی کہتے ہیں تو اس کے مانو یہ ہوتے ہیں کسی بات سے آگے بڑھ در گزر جسے کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے نظام میں دونوں چیزیں ہوگی اگر وہ ایسی ستنے کی صورت نہیں ہے اور اصلاح کی اس میں امکان ہے تو وہ اس میں کر دے گی اگر ایسی صورت نہیں ہے قانون کے چکن میں لے ابھی لیکن انفرادی طور پہ تم اپنے ہاتھ میں اس طرح سے نا سمت لے یہاں وہ بات آئی یہ منافق یہ ساتھ کافی ان اللہ جین یا فرون دلہ ہے ورسد ہی ور یو ری دونا تین ہے رسدے ہی اور اہم چیز آئی ہے صرف خدا پر ایمان پرانے ترین کے کئی اس مقامات میں یہ ہے جب جھکڑ آتا ہے تو انسان کپڑوں کو اپنی ساتھ کو ہے جب خاموشی سے حرارت آتی ہے تو خود اتار کو دے دیتا ہے معاشروں میں جھکڑ نہیں پیدا کرنے چاہیے सूरज की थी खामोश हरारत पैदा करनी चाहिए सुबह इतनी ठंड थी मुझे साहब कहा कि बाबा जी बारिश नहीं हो रही फसल सुख गई हाल बुरा हो रहा समझ लगी अच्छा है शादी दिल्ली गई है कल टोती थी तेन बाद गर् ने ना, देखे देखे, आया, शुरू तो असी अभी तल्या अंदाजों की गलती है اس کے یہاں تو ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے یا فرون یا خرون ہی بس یہ ریز ہونا ہے ان کی فرضت جام اللہ ہے بھروسل ہی میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اہم چیز ہے قرآن ذریعے نے کئی مقام آپ سے ہے تو ان سے جب پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے منایا تو یہ قرآن سے شہ گے کہ اس نظام کے اوپر کسی کی کو تھوڑا خائے گی کائنات کے متعلق سورج کون چڑھاتا ہے ہوایں قانون کہتے ہیں خدا کرتے آئے گے سب کچھ اس کے بعد کہا کہ جہاں تک تو سدھار کو تم مانتے ہو اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے قوانین کو بھی تم مانو تو اس کے بعد اب امن گے حکومت تو ہم سے موت کی آ جاتی ہے خدا یہ ہے خدا کا مانگ عزیزہ نے من اگر خدا کے قانون کو نہیں ماننا ہے تو خدا کے ایماندانہ کچھ معنی نہیں رکھتا وہ باڑیا جو بالکل ہی نہیں مانتا وہ بھی قوانین فطرت کو مانتا ہے جو یوروپ کا مادہ پرست ہم سے بھی زیادہ کوٹی خدا کو مانتا ہے وہ تو ان قوانین کی صداقت پر اس طرح سے یقین رکھتا ہے علاوہ ایک بتی روز مشاہدہ کرتا ہے اس چیز کا نام کو گور رکھ لے اور جو اس طرح سے انکار وہاں نہیں کرتے وہ سب خدا کو مانتے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ کی قانونی آخری عمر کی کتابوں کو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے تحربات کو بنا کر خدا کو مانتے ہیں نا ہم دونوں میں نہیں کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ خدا پرست نہیں کہلا سکتے خدا کو ماننے والے پرست نہیں کہنا چاہیے خدا کے ماننے کے مان یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ خدا کے قوانین کی تعداد چلے گی جی. خدا کا ماننا خدا کے قوانین کو ماننا ہے اور قوانین خدا بندی انسانوں کے ذہن کے پیدا کرتا نہیں وہ رسول کی رساکت سے ملتے ہیں. اس لیے رسول پر ایمان نہیں لایا جاتا ہے تو خدا پہ ایمان بےمانی ہوتا ہے یہ قرآن یہود اور نشارا اور ان تمام لوگوں کو جو خدا کو مانتے تھے اپنے اپنے نبیوں کو بھی مانتے تھے کہ وہ تقیب کر رہا ہے کہ تمہیں اس رسول پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کتاب پہ ایمان لانا ہوگا اس لیے کہ خدا پر ایمان کے مانے گئے ہیں تو اس نے جو رابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ورنہ یوں ہی آسمان پہ بیٹھی ہوں خدا کو مان دینا نہ مان دینا کچھ فرق نہیں پڑتا حالی کائنات کے اندر خدا کی کار, فائی, کار فرمائی کو مان دینا نہ مان دینا کچھ فرق نہیں پڑتا تو ایک کہتا کائنات کو خدا نے پیدا دیا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ خود وزود میں آ فرق پڑتا ہے یہ پڑتا ہے ایک کہتا ہے کہ میری زندگی میرے فیصلوں کے تابے چلے گی میرے فیصلوں کو نہیں پارلیمنٹ کے فیصلوں کے چلے گی قوم کے عوام کے فیصلوں کے تابع کرے گی اور اس کے باوجود جا کے مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے خدا تو ایمان نہیں ایمان وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی خدا کے دیے ہوئے قوانین کے تابع کرے گی جو محمد رسول و کنفرم کی بتا دیتے میرے پہ یہ ہے خدا ایمان پر ایمان برہم سلادی امارے اور سرکا پیدا ہوا ہے مختلف مذاہب کی باہمی سرفتعل کو دیکھ کے راجا رام موہن رائے اس کا بانی تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ شاید یہ سب چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں الگ الگ نظر رکھے ہوئے ہو اس نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے یہ جا ہوا نا کہ مذاہب میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہے مذاہب میں تو یہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں تو تعریف ہو چکی ہوتی ہے نا صدا کے میں تو انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کی اچھی اچھی باتوں کو جمع کر لیا جائے اور اس کو اپنے لیے ضابطہ بنا لیا جائے باقی رہا خدا سے تعلق کسی نے مندر میں گھنٹی بجا لی طو کیا کسی نے گرجے میں وہ, وہ بیل بجا لی طو کیا کسی نے آپوس پوچھ لیا تو کیا کسی نے اذان دے دیا طو کیا یہ بات کو اپنی اپنی ذاتی خدا سے تعلق کی ہے اچھی اچھی باتیں اکٹھی کر لی جائے تو بڑا چرچا ہوا کہ بہت اچھا ہے. چار دن نہیں چل بات سات یہ ہم جتنے مسلمان ہیں ساموسن یا دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ کا دشو ہے یہ جتنے یونیورسل مارل راس جنہیں کہتے ہیں آپ آلمگیر جاتا ہے رات سات بولو گھوڑ نہ بولو پرہد نہ دو چوری نہ کرو گنا نہ کرو کسی کو نہ ستاؤ ساری دنیا میں یہ کامن ہے یہ اس کے باوجود ساری دنیا میں یہ ہو رہا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ یہ چیزیں مستقل اقبار ہیں جن کے تابع زندگی برکارنا میرا ایمان ہے اسے کہتے ہیں عظیم ایمان بے رسالت جس میں کتاب پہ ایمان شامل ہو جاتا ہے خدا کو ایک پرسنل گار کا مان لینا اس کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور ہمارے حیات جو ہیں تو اس کو اپنے قانون کے تابع اپنی مرضی کے تابع ملک کے قانون کے تابے ان چیزوں میں رکھ لینا یہ خدا پر ایمان نہیں ہے یہ تفریق بین اللہ و بین الرسل ہے قرآن کا تم اللہ نے اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے دو حالانکہ جس کو رسول ہی کہا ہے خدا کا پیغام بر پیغام بھیجنے والے میں اور اس پیغام میں فرق کرنا یعنی وہ بھیجنے والا جائے اسے آپ نے مانا کیا اس سے ماننے کے مان یہ بھی ہیں کہ اس کے پیغام کو پیغام دانے والے کو ان کو مانی یہ اس طرح کا پرسن گود یہ اس کا تصوری جگہ پیدا ہوا تھا جب سیکولر نظام حکومتوں نے اپنے آرائج کیا کہ پرسنل معاملات جو ہیں ان کے اندر تو کن تم جانو تمہارا خدا جانے امورے بنیادی جتنے بھی ہیں امورے مملکت جو ہیں وہ ہمارے اپنے باہمی مشورے سے طے ہوں گے اور اس کا نام رکھا انہوں نے خدا پر ایمان مان یہی چیز تھی وہاں انڈیا کے اندر جو ماں بہن الزا تھی پاکستان کا مطالبہ کرنے والوں میں اور اس کے مخالفت کرنے والے مسلمان علماء میں وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں اجازت ہے مذہبی عقائد کی رسومات کی عبادات کی قوانین جو ہیں وہ ملک ہوں گے اس کے خلاف کہا تھا اس کہنے والے نے کہ مندر کو جو ہے ہندو میں سجدے کی اجازت نظام سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ تقریب بھی اللہ اور رسول کے اندر مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی جو لوگ اس کی جرت تو نہیں کرتے کہ علامیہ یہ کیا ہے کہ خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نہیں مانتے میں نے جیسا عرض کیا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بڑی ضرورت جرد کی لوگوں کو یہ کہنے کی یہ ضرورت یہاں کس کو ہے وہ لوگ موجود ہیں یہاں تو جو, جو سن واقع خدا کے ان قوانین کے تعبیر مسلم قرآن کے تعبیر نہیں رہنا چاہتے وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی تو وہی کی چیز ہے ابھی حقائق ہیں ابھی قوانین ہیں جس کو ایمان نہیں ہے نہ کر نہیں سکتے آپ کو پتا ہے کہ وہ خدا پرستی کی شہادتیں کس طرح دیتے ہیں پہ चले जाएंगे گے دادا صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گے بلڈ شاہ کے ملائنگ بن جائیں گے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈائیں نہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیے جائیں اور یہ تو عقیدت منڈی کی بڑی انتہا ہوتی ہے تو ان قبروں پہ چلا جاتا ہے یہاں چلا جاتا ہے تو سب یہی فرار ہے نظام دنیا کو چھوڑ دینا تو جس کی تم کے جی جائے یہاں قوانین نافذ ہوتے رہے اپنے تعلق خدا کے ساتھ جن و بستہ کر دینا جو خواب اندازہ غلطی لوروپ کا ہر بڑا بڑا سائنٹسٹ تو جو خارجی دنیا میں خدا کو مانگتا چلا جا رہا تھا آپ دیکھیں گے کہ آخر میں آ کے ان میں سے ہر ایک نشچ ہو گیا یہ کیا چیز ہے خدا کو ماننے کی عملی ثبوت آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کی عام زندگیاں ہر قسم کے عمود میں ہر قسم کے محاذ میں قانون شکنیوں کے اندر سمگلر جوئے دار کار روسیے یہ سارے سب سے زیادہ یہ قبروں سے جانے والی ہوگی خدا پر اپنے ایمان کو ثبوت دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول میں تقریب کو فرق ہے کیا پوچھتے ہیں اس کتاب کو تو یہ تو کوئی راستہ نہیں مانوں خدا کے مقرر دونوں خدا کے ساتھ ان درگاہوں سے جا کے رسول کا ماننا کیا ہے رسول کے ذریعے جو پیغام ملا ہے اس کو زندگی کا عملی ضابطہ ہے, ہے یہ ہے اللہ کا ایمان علی جب اس نے کہا تھا منجو سود با و امن دلہ ہے بلی گا ماحول دونوں نے نہیں وہ یہ اب اس میں دو تین باتیں آگے کہیں کہیں تو یہ صورت ہے کہ وہ جو پنجوں نو مہینوں کے بعد نقصوں کے بعد کہیں وہ سے جو آتے رہے ان میں سے بعض سے کہتے ہیں ایمان لائے بعد سے ہم انکار کرتے ہیں یہودی مطمئن ہے حضرت عیسا علیہ السلام سے پہلے نبیوں تک ایمان لانے کے لیے یہودی عیسائی ہو جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لے آتا ہے وہاں پھر وہ مطمئن ہو گیا اگلا اس نے ایمان لے لیا ٹھیک ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد ندیوں سے پہلے سرم کشی لیا ان سے انکار پہلے تمام انڈیا کو اقرار جو ہے قرآن اس کو اقرار مانتے ہیں یہاں سے جمن ایک اور بات سامنے آ گئی بڑا آسان مسئلہ یہ جو روز ہوا کرتا ہے کہ صاحب یہ مرزئی مسلمان ہیں یا نہیں یہ, یہ, یہ, یہ امت میں ام ہندیت کے اپرادھ ہیں یا ان کو الگ فرد قرار دیا جائے بڑی آسان کی بات ہے وہ یہ امت بنتی کس طرح سے ایک یہی اور ایک عیسائی علیہ السلام سے پہلے وہ تمام نبیوں کو مانتا ہے وہ موسلم امت کا قائل ہے کہ موسا علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے جس دن وہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتا ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے یہودی نہیں رہتا اس آخری نبی جس کو اس نے لانا ہے اس کے ایمان لانے سے اس نبی کی امت کا فرد ہو جاتا ہے عیسائی عیسائی رہتا ہے جب تک رسول اللہ پہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا جس دن وہ رسول اللہ پہ ایمان لے جاتا عیسائی نہیں رہتا مسلمان ہو جاتا یعنی وہ اب امت عیسوی کا فرد نہیں رہا امت محمدیہ کا فرد ہو گیا رسول کی نسبت سے امت بنتی ہے یاد رکھتے اس کا فرد ہو گیا اور اگر رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کے اوپر ایمان دے آیا تو جس طرح عیسائی رسول اللہ پہ ایمان لانے تھے عیسائی نہیں رہا مسلمان اس کے بعد کسی نبی پہ ایمان لانے تھے اس نبی کی عمر سے نہ رہا اس نئی کی ہو گیا بات تو صاف تو یہ ہم رسول اللہ سے مانتے ہیں ہم قرآن پہ مانتے ہیں یہ ٹھیک ہی ہے یہ ہے بنیاد اور جب تک اس رسول کی امت کا فرق نہیں ہوتا خدا کا ایماندہ کوئی ماننے لگتا ہے بتا نہیں مانگ خریب فرار ہے گریز ہے تو یہ سو نہیں دے دفعہ پھر ایک ہی رسول یا ایک ہی رسول کی کتاب میں سے قرآن نے دوسری جگہ کہا اگر دونوں مہینوں کے بعد ان کتابوں کا وقت دلکت کرونا کیا اس کے کتاب کو بھی کہتی ہو کہ اس کے کچھ حصے کی اوپر ایماندھ اور کچھ حصے سے, سے انکار کر دو یعنی اسے بھی انحصل کون لینا ہوگا آپ کو کچھ حصہ تو اور طرف اگر آپ پاکستان کے ضابطہ آئین یا ضابطہ قوانین یا, یا, یا سب کسی ایک کے متعلق مطلب کہہ دیں یہ کہ میں اسرکشی یعنی جرم ہر چیز ہے کہ اس کی خلاف ورزی آپ سے ہو جائے اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس حکومت کو اس کا کانفیڈینٹ نہیں مانتا کہ وہ اس قسم کا قانون بنا سکے اور نافذ کر سکے بغاوت ہے آپ نیشنل میں رہ سکتے اس مملکت کے جس کے قانون کے متعلق آپ یہ چیلنج کر دیں تو اس بار میں یہ میری مملکت نہیں رہی اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ کیا یہ کرتے ہو پھر کہ ذات کا قوانین کے ایک حصے سے ایماندار تو ہو دوسرا حصہ جو ہے اس سے انکار کرتے اماج ادا نہیں یافل نئی ضفل و ذالے کم دلیہ فری ان کے حوالے دنیا و یوم الاشد لذاب ایسی روش اختیار کرنے والے کو دھوکے ہیں ان کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں اس की کی زندگی میں بھی ضلع کو ساری ہوگی آگ بت کا آزاد تو اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگا جانتا ہے آپ کو تو کلّی ماننا ہوگا یا کلولی انکار کرنا ہوگا بتنے کہا سکتے ہیں پورے کا پورے اس میں داخل ہونا ہوگا یہ دوسرے میں کو دوں نہو مہینوں کے بعد ان منفر کے بعد تک دھیلا بہن پہن کی راہ اختیار کی جائے نہ تو پورے کا پورا انکار کیا جائے نہ پورے کا پورا اقرار کیا جائے سانپ چھپتے بھی نہیں سانپ نہ آتے بھی نہیں یہ چلنی قرضہ جو ہے یہ مناسب ہے اجنبا نے اس کی اجازت نہیں کی جاتی یہاں پرسینٹیج میں صاف نہیں کہ کوئی نہیں صاحب تھرٹی تھری پرسینٹ کو حاصل کر دیے پاس مارک ہو گئے یہاں تو ہر سبجیکٹ کمپلسری سارے آپشنل سے آپسینٹ پرسینٹ مارک دے کے ایک کمپلسری سبجیکٹ میں ایک نمبر سے ہو جائیے پورے امتحان میں ہو جاتے ہیں کی طرف سے زیادہ ہدایت کا ہر سبجیکٹ کمپلسری ہے بین ازادے کا تبدیل بین کی رات تیار کر کے سنیے عیزا نے مان تو ہم ان ساتھ روما کا کروں کو مان رہے ہیں باز ر کو بھی مان رہے ہیں کچھ حصہ جو ہے اس پہ ایمان بھی ہے کچھ حصے کے اوپر کچھ عمل بھی ہے باقی کے متعلق مطلب جوڑ دیا ہوا ہے میں نے جیسا کہا تھا کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ چلیے بارہ اتنے پرسن مار تو مل ہی جائیں گے نا وہ کافر ہی نہیں کہہ رہے ہیں ملک کہاں رو نا حق کا اس لیے کہ اتنے کی ہے، اس میں فروغ کی گنجائش تھی اس میں فروغ کو توڑنے کے لیے یہ ایڈا وڈان تو زبار مہا دیتا ہک کا من کافرون حق کا بآنا دن کافرینا اذابلم اس قسم کے روش اختیار کرنے والے جو کافر ہیں ان کے جو عذاب آتا ہے رسوا کون سم کا ہوتا ہے بہت کیا بات ہے آزاد مہین جہاں کہنا تھا ذلت مناسب کی ذلت کا کیا پوچھنا ہے وہ لذیم عامن بلّہ ہے وہ رسو دہی وام بھی فر رہے تین اہل ہوں کا سوفا جو تھی ہوں اللہ کے برف وہ لوگ کہ جو خدا پر یوں ایمان لاتے ہیں کہ خدا دے اور اس کے پیغامات رسالوں میں کوئی فرق نہیں کرتے رسول اور اس کی رسالت اس کے پیغامات پر ایمان لانا یہ ہے خدا سے ایمان لانا اس میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ ہے کہ جنہیں تم دیکھو گے بہت جلد ان کے محنتوں کا مواوضہ دیا جائے گا ہجور معاوضہ یوں ہوگا کہ ان کے کمزوریاں کچھ کوشاہیاں ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی ہمارے لشکر باغی ملتا جائے گا کام آگے بڑھتی کرے جائیں گے اب راسی جو ایمان کیسے گائل ہے پرانے کریم نے یہ چیز بتائی ہے کہ ایمان کے معنی ہیں قرض اور دماغ کو امن نصیب ہو جائے کامر اطمینان اس کا ہو جانا علاوت ہل بیرت کسی چیز کو غور و فکر کرنا اور اس طرح سے اس نتیجے میں پہنچنا تو یہ واقعی حق ہے اس کا نام ہے ایمان اس میں کسی قسم کا اقرار نہیں ہے اکرا جسے ہم زبردستی کہتے ہیں زین میں اکراہ ایک ہی آتا ہے کہ کلوار کسی نے ہاتھ میں और اور کہا کہ کل کلما اور اس کے اس کلوار کے ڈر سے جو کلمہ پڑھ لیا اسے کہتے ہیں اکرا ہوا یعنی زبردستی کسی سے کر دی ہے. یہ تو اکرا کی بڑی معمولی چیز ہے اقرا وہ ہے کہ آپ کے فلم میں سوچنے کی صلاحیتوں کو مفید کر کے کوئی بات منا دی جائے اور پھر چکر ایسا رکھا جائے کہ آپ اس میں سے نکل نہیں نہ پائیں یہ ہے صحیح اقرا وہ اقرا جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے یہاں سے باہر کم نکلا جا سکتا وہ تو محسوس اکرا ہے اس میں تو آپ دیکھیں گے نکلے لوگ ہر دے دیا انہوں نے لیکن غلط بات نہیں مانی اس میں آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے کہ غلط بات ہو رہی ہے عقیدت ہے کہ آگے بات کیوں چلی جا رہی نہیں سر اس سے آپ نہیں جانتے یہ بڑے دور کی باتیں ہیں سیک کیا ہے عالمی دادا کی یہ باتیں وہ خوب جانتے ہیں اس کے مطابق صحیح کامیابی ہو تب بھی وہ مطمئن ناکامی ہو جب بھی وہ مطمئن ناکامیوں کے بعد ایک پروگرام کی ناکامیوں کے بعد نظر آتا ہے کہ یہ جو ان کی جماعت ہے وہاں کھڑے ہوتے تو یہ سوچے گی کہ نہیں سر وہ پروگرام غلط تھا किसने नाकामियां हुई वो वहां पहुंच के भी उनको वो इस किस्म का झूझना दिया जाता है, है, है, है।, है। वो नाकामिया तो कामयाबियां समझ लग हैं कामयाबी है लोगों की नाकामी है उसकी काम की तो मिले ऐसे लोग रावा पैदे रेंगे है जुतियां कहीं जुतियां कही लोगों ने गल कर लगे शर्म ही नहीं कि आँगी है जुतियां सन ऐनिया ने तो बेजगामी सन لیکن قربان جائیے ماننے والوں کے کوئی مانتے زیادہ جتنی نہیں سنائی بڑا تو گندہ ہو رہے ہیں یہ چیز کے جس سے کل کو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مجبور کر لیا جائے یہ ہے منگ وہاں جہاں قوم کو تباہ کیا جاتا ہے جسال صاحب انہوں نے کتاب بھی کہا غیرو فکر کرو دیکھو تو صحیح کس طرح سے ان چیزوں پہ پورا اترتا کہتے نہیں سر ایسے نہیں مان لائیں گے یہ جو کتاب ہے نا کتاب قرآن کی ایسے نہیں آج نام سے لکھی لکھائی جنگ بنی منہ اوٹو توری آن ڈی ہوگی ہوگی ایسی کتاب اتارو پھر آن مان لائیں گے دیکھا دے پھر آماد کے زور کے اوپر خدا داقت کو مانیں آسمان سے یوں کتاب کا بعض اوپ کو کون ایسا جواب دیا تھا پورے آتی ہے یعنی اس کے متعلق بیسویں تین اور جگہ آئی ہیں جواب دیا یہاں دے تو یہ, یہ, یہ مطالبہ کیا تھا یہودیون کہ یہ یہ کہتے ہیں کہا کہ یہ وہ روڈی ہیں جو یہ کہہ رہے آسمان سے کتاب اتارو اور قدم سالو نیشا اخبر ڈالے کا تم سے تو اتنی سی بات انہوں نے کہی ہے آسمان سے کتاب اتارو اپنے رسول کے تو اس سے بھی زیادہ بڑے مطالبے پیش کیا کرتے تھے فکالو الحمد اللہ ظاہر کہا کرتے تو خدا صحت کہ کیسے ہوگا معاف کیا کرتے میں نے کہا کہ باد ایسی ہے بات یعنی ان کی ذہنیت بتانا تھا کہ کیا ہے کہ تم سے تو یہ نیترن کہہ رہے ہیں آپ ہی بندر چپی بات کہتے تھے اس میں کتاب بھی نہیں مانتے تھے کہتے یہ کہ سدھار اوپر سے ہمارے سامنے آ کے یوں کھڑا ہو جائے پھر تو ہم خدا کو مانیں گے کتاب نہیں مانیں گے اللہ کیا سائقول نہیں بے ظلم نہیں ظلم کے معنی یہ ہے نا کہ جو شاید جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھنا کتاب کے مطابق یہ نہ سمجھنا کہ فکر کو اپیل کرنے والی تھی نبی کے مطابق یہ نہیں کہنا کہ وہ کدا کی طرف سے یہ لاتا ہے ہدایت لا اور اس کو چلائے گا سمجھنا یہ کہ یہ قرآن دکھاتا پڑے گا شور کے بازیاں دکھاتا گیا ظلم کیسا کہا ہے قرآن میں اس کی وجہ سے سڑک کا اس کام کے اوپر تباہ کیا اس قسم کی تباہم پرستیاں یا اس قسم کے مطالبات کے پریم کے کیرانات دکھائیے کہا اس قوم کی ضروریت کا نتیجہ کیا اللہ عزیز علم سوچیے یہ بات ان یہودیوں کی نہیں ہو رہی مطالبے جنہوں نے یہ کئے کہ اس قسم کے موئی جو دکھائیے وہ موجود رات والی دان ختم ہو گئی تو پھر عامات کا کوئی کی انہوں نے کیا یہ سمت کا خزر اجل ممباد ایسی واضح دلائر آنے کے بعد ان کی کیفیت یہ کہ وہ سامر نے ایک بچرا سا منایا اس کے گلے میں ذرا سی کلا رکھی کہ ہوا اس میں جاتی تھی تو وہ سیٹھی میں جایا کرتا تھا یا آواز نکلا کرتی تھی اور یہ اس کے سامنے سلو ہوگا اپنے فکر جب ماحول ہو جائے تو وہ سب کو آپ نے سامنے دیکھنا تو ایک دم صاحب ہے وہ نہیں نظر آتا تو اتنی سی چیز بھی ان کے سامنے کوئی کر دے اسی کے اوپر ہی ماندے آتی اس کے اوپر بھی ادھر ہو جاتے چاہے وہ حضرت صاحب جو ہے وہ تو سا بڑی کرامات کے مالک ہم نے دیکھا صاحب اس میں انہوں نے ہمارے سامنے یہاں بالوں کو پکڑا یوں نچوڑا اور اس میں سے دودھ کے پترے تو خطرے نکلائے دکھانے انداز میں ہے کچہرے نمبر بڑے صحیح دادا پہ ہیں یعنی جب زندگی یہ قرآن زندگی کی بات کرتا ہے تو اس لیے اس نے بڑے مطالبوں سے نیچے اترتی ہے تو اسے یہ ہو جاتی ہے کہ ذرا اس خلاف ہے معمول کو واقعہ سامنے آیا اور یہ سجدے میں گرے عزیزہ نے کیا یہی حالت اس قوم کی نہیں ہو گئی جنہیں قدم قدم پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں ذہنی اقرا کی کوئی گنجائش نہیں کیا یہ قوم وہاں آتی ہے جہاں تو میں و وصیرت کی بنیادوں پہ سکون سکونت ایران حاصل ہوتا ہے یا وہاں جاتی ہے جہاں اپنے اصل وصیرت کے تمام سرجشوں سے وضبول کیا جاتا ہے یہ ہر خانخ پہ جانا یہ ہر قبر پہ جانا یہ ہر فضیر کے یہاں جانا یہ ہر صاحب کرامات کی باتیں ماننا یہ ہر حضرت صاحب کے پہ پاؤں پر کر چوننا یہ کیا چیز ہے وہ سارا درختی ہے سنت کا قدر ایک دن باد اگر وہ بات نہیں دکھائی گئی تو کوئی بات نہیں ہے ہم اسے پوچھ لیں بے ماں جاتے بینات ہو کیا بات ہے تو اس قدر بازیاں دلائے, دلائے میں جو کی چیزیں تمہارے سامنے آئیں اور اس کے بعد تفصیل تمہاری یہ ہے کہ اپنے سامنے تمہارے اس دوسالے نے یہ بنایا تھا اور اس مسامری نے یہ بنایا تھا دوسالا تو صرف اتنی بات یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ صاحب آواز کیسے نکل گئی ہے اور تم گر گئے اس کے سامنے تیثیت تو یہ ہو جاتی ہے وہ صاحب شرط انسان کہ جس کے لیے کہا خرا نہ تم ماسوس سماوا درد ساری کائنات کاب تصوح وہ انسان پتھر اور چونے گز کی عمارت اور اس کے اندر ایک فیمر دن چندے لگے اس کی جا کے سر جگا رہا ہے جس کے لیے کہا تھا کہ سارے ملائکوں نے اس کے سامنے سر جگایا یہ مسجود ملائق یہ جا کے کے سامنے ان کا بنتا جس کو زیادہ بھی دلت ہوگا لیکن بعد ناجرات ہوں بجناات ہوں کہا اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ صلاحیت ہے اپنے ان میں کا نا اندا لے نہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا پھر ہم نے ایک موقع دے دیا ہوں. شاید ہندوستان کے مسلمان کو یہ تو شاید آخری موقع تھا جو پاکستان کی شکل میں ملا ہے یعنی اسرائیل کی داستان سے قدم کا قدم ہماری داستان ملتی اجیبا نے منفرائیوں کی غلامی سے نجات کے بعد سینا کے پہراؤں کے اندر تو اس نے لاگے بتا دیا ہم اور اب اگر کیفیت یہ ہے کہ ہم نے پھر دو سالے اپنی پرسپش کے لیے تلاش لیے ہیں ان کی شکیت کی کچھ ہو کبا کدا کوئی ہو شاید اس کے بعد پھر وہ کیفیت ہو تو قرآن نے کہا تھا کہ دوسرا اس قوم کو چالیس سال تک انہراؤں کے اندر سرگردہ پھیراؤ تاکہ ان کا نام و نشان لکھ جائے اور یہ جو آنے والی نسل ہے اس کی تعلیم و تربیت کرو اس کی تعلیم صحیح کی تو اس نے ایک جھٹکا مارا وہ سرزمین جس کے کہا تھا کہ ان کے نام ہم نے لکھ دی ہے اس قوم کی نصیب میں نہ ہوئی تو انہوں نے آتے یہ کسی لیے یہ تھا ایسا ہونا چاہوں اور ہم تو آنے والی نسلوں کی بھی تربیت جو ہے میں نے کہا وہ ہم سبھی جائے گی سامنے افغان باد آسائنہ نوسا سلطان بڑی کھڑے ہوئے پانچ دے تھے محمود بابا سب و پلنا لہم نا تازو سب سے وہ آئے تھے تو ایک عہد ویمان کر پاکستان بننے کے ساتھ یا اس سے پہلے دیکھیے ہمارے یاد و پیمان کو ہم اس سرزمین کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تیرے تیری بادشاہی کا قبطے جلال پیچھے تیرے قوانین کی حکومت ہو ہم اس کے تابے چلے پردھان یہ کہتا ہے کہ ایک طرف ٹور جیسی ایک آہری دیوار ان کے پیچھے حفاظت کے لیے کہ ادھر سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے حفاظت کا سامان دیا وہاں ان انتیادوں کا نام دیا کہا یہ کہ یہ نئی سرزمین یہ نئی منقطع تمہیں دی جا رہی ہے اس میں تم قدم رکھو اس کے لیے اس کو زیادہ سوچ جگہ قوانین صدابی کے سر و تسلیم کر دیں کرتے <coughs> ہوئے یہ مقصد تھا کہا ہم نے انہیں اخلاقیات کے ضوابط یا پابندیاں آزادی نام ہے ان پابندیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کہا کہ ان سے تجاوز نہ کرنا ان سے سرکش اختیار نہ کرنا چھوٹی چھوٹی سی باتیں شروع میں کہیں ہفتے نے ایک دن ادا کر لیا کرو سوچو تو صحیح ان کون سی ایسی سیاحت رجحان پابندی ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ناوا ہوتا ہے وہ ناوا ہوتا ہے دروازہ جو ہوتا ہے بازار کی طرف اسے بند رکھنے کا پچھلی طرف کی گڑکی جو اسے خدا رکھا جاتا ہے کہ ایک دن ناوا کر لیا گا ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس میں بھی چور بازاری کیا کرتے تھے یہ وہی کام تھی جو ابھی کل یہ قسمیں کھا کے آئی تھی کہ ہم تیرے قانون کے سامنے جھکیں گے کی یہ ہوگی آئے و قتل ہم بغیر حق وہ قوڑے بنا لے جرائم تھے ان کے وہ ایسے زمان انہوں نے توڑا خدا کے قوانین سے انہوں نے سرکشی بڑھتی حق بات کہنے والے جو تھے دیا ان کو انہوں نے قتل کیا جب بھی تو تن سے کہا کہ بھائی سمجھ سوچتی یہ بات ہے اسے سنو کہا جاؤ جاؤ بابا ہمیں سب معلوم ہے ہمارے پیالے بھرے ہوئے ہیں اس میں ایک پانی کا اور نہیں پڑ سکتا ہمارے دل نراثوں کے اندر ہے اور کچھ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری بات جو ہے یہ کہہ اللہ بل پبلف ری ان کا یہ انکار تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے بلاہیوں میں مون اڑیلا پلیلا یہ کون ایمانے گی شاید ان میں تو کچھ ایسے نکل آئے جو مان بائے مگر میں ان سے تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی ابھی نان سولہ نے تھا کہ آئے ایک سو پچپن تک ہم آ گئے ایک سو چھپن سے آگے لیں گے اور اس کے بعد مضمون بھی دوسرا شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدائشور تھاماج کا جو باب ہے وہاں سے بات اب بھی اردو بل